الحمد اللہ الرحمن ومن ان خلق لكم من کپا ازواجا آیا تسوح وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَبَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَاسْلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم التواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک خامند کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ انوانات پہلے کور ہو چکے آج بزرگوں کے کچھ حالات و واقعات کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے تھے اور کچھ قرآنی تعلیمات پیش کرنے کا ارادہ ہے قرآن مجید پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تین چیزیں باعث سکون ہوتی ہیں ایک بیوی خامد کے لیے سکون کا باعث چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لتس إِلَيْهَا کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو تو ایک تو بیوی بی سکون کا باعث ہوتی ہے دوسرا گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اس لیے اس کو مسکن کہتے ہیں جہاں انسان ٹھہرتا ہے اور ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں وسکند تم پی بو تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو گھر میں بھی سکون ملتا ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا وجا السا کا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رات کو بھی ہم نے سکون کے لیے بنایا تو معلوم ہوا کہ تین چیزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں ایک گھر ایک بیوی اور ایک رات لہذا جو نوجوان اپنے گھروں میں راتوں کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتے ہیں گویا ان کی زندگی کے اندر سو فیصد سکون ہوتا ہے جو بیوی سے دور رہیں گے یوں سمجھے کہ وہ 33% سکون سے دور ہو گئے جو رات گھر سے دور گزاریں گے اور تھرٹی تھری پرسینٹ دور ہو گئے اور اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو اگلا تھرٹی تھری پرسینٹ بھی چلا گیا کامل سکون انسان کو گھر میں رات اہل خانہ کے پاس ہونے سے نصیب ہو سکتا ہے لہذا جو نوجوان بچے اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپے مارتے رہتے ہیں اور رات کا زیادہ حصہ گزارنے کے بعد فقط سونے کے لیے گھر آتے ہیں ان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی نہ اہل خانہ کو سکون نہ ایسے خامد کو سکون لہذا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان دن میں کام کرے اور رات کو اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ آرام کرے اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا لہذا لمبی لمبی محفلیں کرنا عشاء کے بعد یہ معیوب ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رشاط اسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے ولحدیث باغ اور عشاء کے بعد لمبی باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے ہاں کوئی دین کا پروگرام ہو تو اس کے لیے تو ساری ساری رات گزر جائے پھر بھی تھوڑی ہے لیکن عام عادت کے طور پر نبی علیہ اللہت اسلام عشا کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اسی لیے جن گھروں میں رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے ان گھروں کی فجر کی نمازیں عام طور پر قضا ہو جاتی ہیں بچوں نے تو کیا پڑھنی بڑے بھی اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نیکوکار گھرانوں میں بھی اگر رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو تو ان میں بھی فجر کی جماعتیں تو نکل ہی جاتی ہیں کیا ہوا جو مشکل سے اٹھ کے فجر کی نماز ہی پڑھ لی ورنہ تو کئی مرتبہ نماز بھی چلی جاتی ہے تو نبی رشاط اسلام کی مبارک سنت ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سو جائے اگر ہم اس سنت سے محروم ہوں گے تو ہمارے فرض کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور ہماری فجر کی نماز یا اس کی تقویر اولا اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے تو عام گھروں میں اکثر دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد کھانے کی محفل پھر گپوں کی محفل پھر ٹی وی سکرین کے تماشے تو آدھی رات تو ایسے گزار دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی صبح وقت پہ آنکھ نہیں کھلتی یہ آنکھ کیسے کھلے جو رات کو سونے کے لیے جلدی نہیں کرے گا وہ صبح کے وقت جلدی نہیں اٹھ سکے گا وہ بیویاں جو تہجد میں اٹھنا چاہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کام اپنے رات سے پہلے پہلے سمیٹیں اور عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سونے کی عادت بنائیں عشاء کے بعد جلدی سونا نبی علیہ السلاط والسلام کی مبارک سنت ہے بچوں کو بھی جلدی سونے کی عادت ڈالیں خود بھی جلدی سوئیں ان شاء اللہ اول تو تہجد میں آنکھ کھل جائے گی نہ بھی کھلی تو فجر کی نماز میں تو خود بخود آنکھ کھلے گی یہ نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے تو دو بجے اور صبح دو دو گھڑیوں کا الارم لگا کے رکھا مگر دونوں دونوں گھڑیاں چیختی رہتی ہیں الارم بجاتی رہتی ہیں مگر سونے والوں کے کانوں پہ ہی نہیں رینگتی پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری فجر کی نماز چلی گئی تو انسان سنت کی پابندی کرے تو فرائض خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں یوں سمجھیے کہ فرائض کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو بنا دیا اور سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستحبات کو بنا دیا جو اپنے فرائض کو محفوظ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سنتوں کی حفاظت کرے فرض خود بخود محفوظ ہو جائیں گے جو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات کی رعایت کرے سنتوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی تو یہ باؤنڈری لائن ہے اگر مستحبات کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو سنتوں سے محرومی ہوگی اگر سنتوں کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو فرضوں سے محرومی ہوگی اور انسان حرام یعنی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے گا اس لیے اپنے جو ہے فرضوں کو پکا کرنے کے لیے سنتوں کی پابندی کیجیے اور سنتوں کی پابندی کے لیے مستحبات کی رعایت کیجیے آج کل کے نوجوان طبقے میں عام طور پر یہ بات آ جاتی ہے وہ جی یہ تو سنت ہی ہے نا وہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا سنت چھوٹی ہو یا بڑی نبی علیہ السلاط والسلام کے مبارک عادت کا نام سنت ہے لہذا وہ کبھی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی دیکھنے میں چھوٹی ہوگی مگر قیمت کے اعتبار سے بڑی موٹی ہوگی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مستحبات کی رعایت کی عادت ڈالیں تاکہ ان کو سنتوں بھری زندگی نصیب ہو سنتوں کی پابندی کریں تاکہ فرائض پر ہمیں کامل عمل کی توفیق نصیب ہو تو جب گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی سنت ٹوٹتی ہے تو پھر ان کے فجر کی نمازوں کے اوپر اس, کا اس کی سد پڑتی ہے کبھی تو تکبیر اولا چلی گئی میاں صاحب کو فجر نماز جماعت میں آنے کی توفیق نہیں اور عورتوں نے مشکل سے بھاگ دوڑ کے اگر فجر کی نماز وقت میں ادا کر لی تو کر لی ورنہ تو کئی مرتبہ سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے اس لیے ایک صاحبہ گفتگو کر رہی تھی اور کہنے لگیں کہ جی میں تو صبح سویرے آٹھ بجے اٹھ جاتی ہوں اب اس بچاری کے نزدیک آٹھ بجے صبح سویرے کا وقت تھا اس لیے کہ جب سوئی ہی رات کو دو تین بجے تو پھر آٹھ بجے تو صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے اس بچاری کو کیا پتا کہ صبح سویرے کس کو کہتے ہیں تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت گھروں کے اندر ڈالنا اس سے فرض کی حفاظت ہوتی ہے اس لیے کوشش یہ کریں سب عورتیں کہ اپنے گھروں میں عشاء کے بعد لمبے بکھیڑے نہ کریں اپنے خامدوں کو بھی یہ بات بتائیں اور اس کے فوائد جتلائیں کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی صبح اٹھیں گے آج عشاء کے وقت تک لوگ جاگتے رہتے ہیں اور اس وقت سوتے ہیں جب کہ تحجد کا وقت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے یہ بھی ایک عجیب المیا ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کی محفلوں میں بھی آپ دیکھ لیں لوگ کہیں گے آج جو ہم جی شادی کی بات ہے تو ہم ساری رات جاگیں گے عورتیں کہتی ہیں ہم ساری رات جاگیں گی چاند رات ہے صبح و عید ہے مگر کیا ہوگا کہ عشا کے بعد سے لے کے رات کے دو تین بجے تک جاگیں گی جب تحجد کا وقت ہوگا اس وقت اونگ آ جائے گی سو جائیں گی یہ خود نہیں سوتی اس وقت ان کو پروردگار کے فرشتے سلا دیتے ہیں چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں یہ میرے مقرب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے فلاں اور فلاں یہ تو گناگار اور غافل قسم کے لوگ ہیں ان کو تھپکیاں دے کے سلا دو تاکہ اس وقت یہ نہ جاگ سکیں اور مجھ سے مانگے نہ تاکہ یہ میرے مانگنے والوں کا وقت ہے چنانچہ فاسق قسم کے لوگوں کو اس وقت نیند آ جاتی ہے جو لوگ رات فلموں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی تہجد کے وقت میں آپ دیکھیں تو میٹھی نیند گہری نیند سو جاتے ہیں شادی کے فنکشنوں والے بھی رات دو بجے تک جاگتے ہیں پھر گہری نیند سو جاتے ہیں وہ سوتے نہیں ان کو سلا دیا جاتا ہے پروتگار اپنے محبوب بندوں کے اٹھنے کے وقت میں ان فاسقوں کو جاگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے تحجد کے وقت تو وہی جاگتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو عورتیں صبح اذانوں کے وقت اٹھ جاتی ہیں یا اس وہ بے شک تحجد پڑھیں یا نہ پڑھیں اس وقت کی برکتوں سے حصہ ضرور پا لیتی ہیں تو ہمارے پہلے وقتوں میں عورتیں عشا کے بعد جلدی سو جاتی تھیں اور اذان سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر اس وقت لسی بنایا کرتی تھی تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو دیہات کی عورتیں اس وقت اٹھ کے لسی بنا لیتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتی کیونکہ کہ اللہ کے پیاروں کے وہ جاگنے کا وقت ہوتا ہے اس لیے ہر گھر میں یہ کوشش کی جائے کہ عشا کے بعد جلدی سونے کی سنت پر عمل کیا جائے اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اے مالک کی سنت سے ہمیں محروم نہ کر دے اپنے میاں سے مشورہ بھی کریں، اس کو اس کے فوائد بھی گنوائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کام سمیٹ کے جلدی سونے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ فجر کی نماز محفوظ ہو جائے گی ورنہ تو امید ہے کہ تحجد کی بھی توفیق نصیب ہوگی تو یہ بھی ایک بات درمیان میں آ گئی اس لیے کھول دی کہ مرد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم رات کا زیادہ حصہ باہر گزاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا سکون ملنے کی تین چیزیں قرآن نے بتائیں کہ رات کا وقت ہو اپنا گھر ہو اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسان آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کامل سکون عطا فرماتے ہیں مزید بنا گھر کے اندر جب اس قسم کے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کر لیا جائے اس کا فائدہ ہے اس لیے کہ جب بچے رات کو دیر سے سوئیں گے صبح دیر سے جاگیں گے تو بچوں کی تربیت غلط ہوگی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی قدر کیسے آئے گی تو جب اولاد والے ہو جائیں تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو عادت ایسی ڈالیں کہ جلدی سوئیں اور صبح جلدی جاگیں تاکہ فجر ان کی ادا ہو سکے لہذا اس تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت شروع سے ہی ایسی بنے ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو ایک دو بجے تک جاگتے ہیں اور اگر نیک ہیں اگر نیک ہیں تو پھر اٹھ کر فجر پڑھ لیں گے اور پھر فجر کے بعد ایسی نیند آتی ہے کہ دوبارہ سو جاتے ہیں پہلے وقتوں کے لوگ تحجد دو نیندوں کے درمیان پڑا کرتے تھے آج کل کے نیک لوگ فجر کی نماز دو نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں پہلے بھی سوئے ہوئے فجر کے بعد بھی سو جاتے ہیں تب جا کے کہیں آٹھ نو بجے ان کی نیند پوری ہوتی ہے یہ نحست ہے رات کو دیر سے سونے کی اگر جلدی جاگتے تو صبح کو جاگنا نصیب ہوتا تو فطری تقاضا یہی ہے انسان رات کو سوئے اور دن کو جاگے جلدی جاگنا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اس لیے کہ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے ہوا کے اندر اوزون گیس ہوتی ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری سونے والا بستر پہ اس کو انہیل نہیں کر سکتا ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا لینی پڑتی ہے تو اس میں جسمانی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی ہے بالخصوص بچوں کو تو واقعی جلدی جگانا چاہیے تاکہ ان کی نشو و نما جسم کی بھی اچھی ہو تربیت بھی اچھی ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی یاداشت کو ختم کر دیتے ہیں چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہو وہ بلکڑ ہوتی ہیں باتیں بھول جاتی ہیں چیز رکھ کے بھول جاتی ہیں کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں خامد کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد سونے کی عادت کی وجہ سے ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعد روایات میں تو یہ بھی آیا کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے فجر کے بعد سونے والوں کے لیے ہاں کوئی آدمی ایسا کہ جس کی ہے ہی ڈیوٹی رات کی وہ اگر ساری رات جاگا فجر پڑ کے سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ عام طور پر اشراق کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے بزرگوں کی عادت رہی ہے مگر فجر اور اشراق کے درمیان حت الوسا نہیں سونا چاہیے سوائے اس کے کہ رات کا حصہ انسان اتنا جاگے کہ اب یہ سوچے کہ نہیں سوؤں گا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی پھر اس کی اجازت ہے عام عادت نہیں بنانی چاہیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو وہاں پر صبحوں کے وقت اسی طرح سوئے پڑے ہوتے ہیں بلکہ موہے پڑے ہوتے ہیں پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج نکل چکا اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہے ہوتے اس لیے کفر کی دنیا میں صبح کا ناشتہ سیریل کا انہوں نے بنا لیا نہ کچھ پکانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے بیوی بی اپنے وقت پہ جاگے خاوید اپنے وقت پہ جاگے بچے اٹھ کے سکول جاتے ہیں تو وہاں مائیں ان کے لباس پہلے ہی کر کے رکھ دیتی ہیں ان کو کہتی ہیں بیٹے صبح اٹھنا الارم لگا کر سکول جانا ہے بچے اس لیے کہ سکول اگر نہ جائیں وقت پہ تو ان کو استاد کی طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں سکول کے اندر سزا ملتی ہے وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کپڑے خود بدلتے ہیں سیریل کا ناشتہ ٹھنڈا دودھ بھی مل گیا اور کہیں سے ان کو جو ہے وہ کوئی سیریل بھی مل گیا تو بچے یہی کھا کے چلے جاتے ہیں تو کفر کی دنیا نے ناشتہ اس لیے آسان کر لیا تاکہ جاگنے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے اس لیے مسلمانوں کا جو ہے معاشرہ اس میں عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح کے وقت جلدی جاگنا چناتی صاحب کرام کے زمانے میں تہجد کے وقت اگر کوئی مدینہ میں چلتا تھا تو یوں شہد یوں آواز آتی تھی ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی جیسے شہد کی مکھیاں کی آواز ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے ہم صبح کے وقت اٹھیں عورتیں صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں اگر تحجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے قرآن کی تلاوت کریں درو شریف پڑھیں اس پڑھیں صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کا کرنا پورے دن کو جو ہے اپنے جو ہے عبادت جو ہے منور بنا دیتا ہے بلکہ ہم نے تو بات بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ آدمی کا دن زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک آدمی نے کسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں قسم تو اٹھا بیٹھا منہوس دن کون سا ہے کسی فکی کے پاس گیا انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس دن ہے تم اس دن یہ کام کر گزرتے ہو بعض ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو وقت کے حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ کی امان میں آ جاتا ہے لہٰذا وہ حد جو ہے وہ جو سزائیں دینی ہوتی تھی تازی کی وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اگر پڑھ لیتا تھا تو فجر دوست کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں تو مسلمانوں کے نزدیک تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش فرمائیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں ایشا کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنا تاکہ تحجد میں فجر میں آنکھ کھلے انسان کے جسم کی نیند آرام کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور صبح کے وقت پھر آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے اس طرح انسان کی زندگی پر سکون گزرتی ہے تاہم اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر گھر کی زندگی پر سکون ہو اس کا طریقہ یہی کہ میاں بیوی آپس مشورے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو طے کر لیا کریں بچوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنے سے بچا کریں بچے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی یاداشت بڑی تیز ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں ڈائلگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے محسوس نہیں ہوتا مگر وہ تو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں کی جو ہے وہ میموری کے اندر وہ پورا کا پورا منظر وہ اسی طرح پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے لہذا بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں نہ امی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے یہ آپس میں ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہمارے اوپر خامخا روپ چلاتے ہیں چنانچہ ماں جب بچوں کو کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوئے زراعی میں سکون ملے گا دلوں میں رحمتیں ہوں گی غصہ ہم پہ نکال رہی ہے اپنے دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب باپ غصے ہوتا ہے دل میں سوچتے ہیں امی بات نہیں مانتی غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں چنانچہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی جب کسی گھر میں اللہ تعالی اولاد والی نعمت فرما دے میاں بیوی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی اس بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباصہ نہیں کرنا چاہیے اول تو بحث مباحثے کا فائدہ نہیں دو میں سے ایک جلدی جیلڈ کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے تو اس لیے ماننے میں زیادہ فائدہ ہے منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے یہ سوچیں میاں سوچیں میں نے اپنی بات منوائی ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو تو گھر کے اندر پھر بے برکتی ہوگی بیوی بھی سوچے میں نے اپنی بات منوائی ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے لیکن جب کوئی کسی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے اس لیے ماننے میں فائدہ ہوتا ہے تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کر لیا کریں اور دل خصوص بچوں کے سامنے دیس مباسہ سے پرہیز کیا کریں جو خامن اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے میں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں میں ایک بھی کسر نہیں چھوڑ رہا بچوں کو بگاڑنے میں اس لیے کہ میری بیوی نہیں تو ان کو ٹریننگ دینی تھی جب بیوی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو بچوں کی نظر میں اس کی کیا اہمیت رہی اس لیے خامن کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں وہ اپنی بیوی کا احترام بنائے اور بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں اپنے میاں کا احترام بنائے یہ میاں بیوی آپس میں میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں خامن جب بھی بچوں کے پاس بیٹھے ان کو بتائے بیٹو تم امی کی بات مانا کرو امی کی بات سنا کرو وہ اپنی بیوی کا جو ہے احترام ان کے ذہن میں پیدا کرے ماں کا مقام ذہن میں پیدا کرے اور جب ماں اکیلی ہو بچوں کے پاس ان کو سمجھ جائے کہ بیٹو تم ابو کی بات مانا کرو جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنا لیں گے تو بچے ماں کی بھی مانیں گے باپ کی بھی مانیں گے اور ان کی اچھی تربیت ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ سے بچیں اس بات کو ذہن میں رکھ لیں نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی بھی نہیں ہوتے اگر خامد گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی پھر تو آپس میں بحث چلے گی پھر تو آپس میں زد آ جائے گی اور زد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی زد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں زر کے پیچھے تو پھر سکون لٹا کرتا ہے زد کے پیچھے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے خامدوں کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکے پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکیں گے اس بات کو بلکہ اپنے جو ہے بیڈ روم میں لکھ کے وہ خامند لگا لیں کہ اگر میں پیار سے بیوی کو اپنا نہ بنا سکا تو میں تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکوں گا یہ پکی بات ہے اس لیے کسی جو ہے دانشور نے یہ ایک بات کہی ہے تو عجیب سی مگر کہہ دیتا ہوں اس نے یہ کہا کہ جو خامن بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا تو بات واقعی سو فیصد سچی ہے پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتے ہاں انسان کو چاہیے گھر کے اندر اپنا جو ہے وقت زیادہ گزارنے کی کوشش کوشش کرے اگر انسان خامد باہر چلا پھرا حدیث پاک میں آتا ہے اس کی نظر کہیں اتفاق ایسی جگہ پر پڑ گئی جہاں اس کو کوئی زیادہ اچھی شکل نظر آ گئی کوئی اچھا نظر آ گیا حدیث پاک میں فرمایا اس کو چاہیے کہ گھر آ کے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی سب کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہے لہذا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے انسان کی ضرورت لیے اللہ نے بیوی بنا دی بیوی کے لیے خامد بنا دیا لہذا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں اور حرام کی طرف ادھر ادھر نہ جائیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان جو ہے گناہ کروانے کے لیے متین کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے اس لیے ہم نے دیکھا گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر کی قسم کی قسم شکل والی لڑکی کی طرف خامن للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ فقط شیطانیت ہے اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں لہذا جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کی بجائے حرام کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں میرے عمل میں کوئی کوتا تو نہیں کہ جس وجہ سے میرا دل حرام کی طرف کھچ رہا ہے حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے انسان حلال ہی کام کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے لہذا اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نیکی دینداری کی زندگی عطا فرما دے جو خاوین گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں کرتے ان کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہوتی اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی ان کی بگڑ جاتی ہیں اس لیے کہا گیا کہ لئیسل یتیم و مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعملی یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں وہ بچے یتیم باپ وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر یتیم جیسے بچے ہوتے ہیں یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تو جو ہے تربیت تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو کہ وہ بچے یتیم ہیں ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکے گی تو حامد کو چاہیے اپنے اپنےجل میں اور جہاں کام رکھے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ وقت ضرور رکھے سن لے بیوی سے کہ گھر میں آج کیا گزرا بچے نے کیا کیا بچی نے کیا کیا پھر عورت کو سمجھا دے آپ نے یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے جب مل کے دونوں کام کریں گے بچوں کی تربیت یقین اچھی ہوگی اور اگر عورت مرد جو ہے گھر میں دین کا خیال ہی نہ کرے فقط کما کے پیسے تو لے آتا ہے اور گھر کی عورتوں کو کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور ہر سہولت دے رکھی ہے اور گھر کے اندر دین کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی تو یہ اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں اس لیے یاز کہتا ہے کہ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربا ہے سارے گھر کے اندر جانور بنے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں یاد رکھنا قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے چار محرم مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی خاوند کو والد کو بھائی کو اور بیٹے کو کہ اللہ یہ خود نیک بنے مگر مجھے تو نیکی کے لیے انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا ذرا کھانے پینے میں اونچ نیچ ہوتی مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے میں ڈر کے مارے کام کو ٹھیک کرتی تھی مگر میں نمازیں قضا کرتی تھی میں بیٹھ کے سکرین کے تماشے دیکھتی تھی یہ میرے پاس بیٹھتے تھے انہوں نے کبھی مجھے کی تلقین ہی نہیں کی اب میں جو جہنم میں جا رہی ہوں ان کو بھی حدی حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدکار عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی اس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے لہذا یہ بیوی اکیلی نہیں ڈوبے گی یہ چار مردوں کو لے کر ڈوبے گی اس لیے گھر کے اندر دین کی فضا کو پیدا کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے اور گھر کے اندر عام طور پر یہ دیکھا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ تو کم ال ہوتی ہے علم نہیں ہوتا اور اگر علم دین کا ہو بھی صحیح تو تربیت دونوں طرف کی جو ہے پوری نہیں ہوتی کمی ہوتی ہے عورتیں عورتیں آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں بچاری ہوتی جو نام العقل و دین ہیں اس لیے جلد الجھ پڑتی ہیں تھوڑی سی بات پہ جلدی نتیجے نکال لیتی ہیں ڈسیزن ان کی عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پہ فوراً کوئی نتیجہ نکال کے بیٹھ جائیں گی اور اس میں غلطی کر جاتی ہیں اس جلد بازی کی عادت کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کر لیتی ہیں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کرنا یہ خامن کی ذمہ داری ہوتی ہے کئی جگہوں پہ خامن بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں فرات و تفریح سے بچنا چاہیے بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس کے لیے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو وقت جو ہے تھوڑی اجازت دے تھوڑا اس کو موقع دے وہ اپنی زندگی کو میاں کے ساتھ گزار سکے اور کچھ بات ایسی بھی ہے کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے گھر میں دیکھا ماں اگر تھپڑ بھی لگا دیتی ہے تو بچی چپ کر جاتی ہے اور ساس اگر اصلاح کی بات بھی کر دیتی ہے تو اس کے اوپر تڑک کے بولتی ہے یہ نا بیوی کیوں کر رہی ہے جب ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تنقید تو برداشت کر لیا کرے چنانچہ ایک مرتبہ میرے اس آجز کے پاس ایک عالمہ دین کا علم پڑی ہوئی تھی کہنے لگی کہ میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے دنیا میں شاید ایسا میاں کسی کو نہیں ملا ہوگا مجھے اللہ نے ایسا متقی پرہیزگار اور نیکوکار میاں دیا مگر ساس نے میری زندگی جہن بنا دی ہے ذرا ذرا اس بات پہ روک ٹوک کرتی رہتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے چنانچہ اس نے صاحب کے بارے میں چند باتیں کہیں اور مجھ سے پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ اب آپ ذرا اجازت دے دیجئے میں بھی ترکی بترکی جواب دیا کروں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کروں لیکن عالمہ تھی ذرا گھبراتی بھی تھی کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں لہذا اس نے کیا طریقہ سوچا کہ حضرت صاحب سے اس کا ڈیسیزن لے لو انٹینٹ لے لیجیے حضرت سے کی اس نے اپنی سانس کی اتنی جو ہے باتیں بتائیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اور مجھے ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہونے دیتی اور میں نے پڑھانا ہوتا ہے اور مجھے پڑھانے میں دکت ہوتی ہے اب آپ بتائیں میں کیا کروں میں نے اسے کہا کہ آپ کی سانس کے اندر اتنی باتیں نا پسندیدہ ہے کوئی بات پسندیدہ بھی ہے کہنے لگی نہیں مجھے تو کوئی بھی پسندیدہ بات نظر نہیں آتی میں نے کہا کہ تمہاری نظر میں انصاف نہیں نہ انصاف کا تمہارا ذہن ہے اگر انصاف کی نظر سے دیکھتی تو تمہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نظر آتی وہ پھر کہنے لگی حضرت مجھے تو اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی میں نے کہا دیکھو ایک بات بتاؤ تمہارا خامن جو تمہیں اللہ نے فرشتوں کی صفت جیسا دے دیا یہ تو بات مانتی ہو کہنے لگی ہاں مانتی ہوں میں نے کہا اس خامن کی بیوی تمہیں کس نے بنایا یہی تمہاری ساس تھی جو تمہیں پسند کر کے لے کے آئی اس خامن کے لیے اس کو اور بھی بڑی لڑکیاں ملتی تھیں کسی اور کو پسند کر لیتی مگر تمہیں جب پسند کر کے لائی تو یہی ساس تھی جس نے تمہیں اس خامد کی بیوی بنایا اور آج تم کہتی ہو کہ میرا خامد, تو آج فرشتوں کی صفت والا خامد ہے کہن لگی ہاں یہ بات تو ہے میں نے کہا اب اس احسان کا بدلہ تم ساری زندگی نہیں اتار سکتی ہل جدا اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے قرآن کی آیت جانتی ہو کہنے لگی جی پڑی ہوئی ہوں میں نے اس احسان کا بدلہ اتارو کہ ساری زندگی اس کے پاؤ دھو کے پیو کہ اس نے مجھے اس نے اچھے بچے کی بیوی کے طور پہ چن لیا کہن لگی حضرت آپ نے بات سمجھا دی آج کے بعد میں کبھی بھی ان کے سامنے اونچا نہیں بولوں گی اور ان کو اپنی ماں کا درجہ دے کے ان کی ہر بات کو برداشت کروں گی واقعی انہیں کے صدقے اللہ نے مجھے اتنا اچھا خامن دیا تو جب انسان سمجھتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے ساس کے جھگڑے جھگ کے سوا کچھ نہیں ہوتے ذرا کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسی طرح خود ساس کو یہ بات سمجھنی چاہیے اپنی بیوی اگر کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے گی تو ماں اپنی بیٹی کا عیب چھپاتی پھرے گی اور اگر اس کی بہو छोटी سی معمولی سی کوئی غلطی کر بیٹھے گی کھانے پکانے میں تو یہ ساس اس کو دوسرے لوگوں کو بتاتی پھرے گی یہ کتنی بڑی ने वही ہے بیٹی نے وہی फिर کیا ماں چھپاتی پھر رہی ہے بہو سے غلطی ہوئی ماں لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے یہ نا انصافی کی باتیں ہیں تو جب بہو اپنی جو ہے ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگ جائے گی اور بیٹی اپنی سس کو اپنی بھی ماں اور بیٹی کے درمیان نفرتیں نہیں ہوا کرتی محبتیں ہوا کرتی ہیں تو گھر کی زندگی آج جو ہے اچھی بن جائے گی اور یہ کام خامد کو کرنا چاہیے کہ کہ بجائے اس کے عورتوں کو ایک دوسرے سے کُلجنے کا موقع ملے درمیان میں پڑھ کے ساس کو اپنی جگہ امی کو اپنی جگہ سمجھائے بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں اور دو کان دیے ہیں ایک آنکھ سے اگر ساس عمل دیکھتا ہے دوسری آنکھ سے پیوی کا عمل دیکھے ایک کان سے اگر اپنی امی کی بات سنتا ہے اور دوسری جو ہے بات دوسری کان سے اپنی پیوی کی بات سنیں اور اللہ نے دونوں آنکھوں اور کانوں کے درمیان دماغ رکھا ہے پھر اپنے دماغ سے سوچ کے فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے اعتدال کا راستہ کون سا ہے جب خاون یہ ذمہ داری خود سنبھالے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کا موقع نہیں دے گا علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو سمجھا کے انڈیپینڈنٹ ڈیسیزن کرے گا تو یقیناً گھر کی زندگی اچھی ہوگی رب کریم گھر کی جو ہے جھگڑوں سے لڑائیوں سے محفوظ فرمالے لہذا گھر کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بھی پر وکار رہنا چاہیے ایک غلط عادت سامدو میں یہ بھی دیکھی کہ گھر کے اندر جب آتے ہیں تو کوئی ان کے جو ہے نہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ نہ کپڑے پہننے کا طریقہ گندے بنے پھریں گے اور سمجھیں گے کہ بیوی بیوی کو ہمارے لیے سنورنا چاہیے اور ہمیں تو بیوی کے لیے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے جسم سے پسینے کی بو آتی پھرے گندے کپڑے پہن کے بیٹھتے پھرے کئی لوگوں کے منہ سے تو سگریٹ کی بو ایسے ہے کہ دس فٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو نفرت آتی ہے معلوم نہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ گھروں میں کیسے زندگی گزارتی ہیں تو خود محامن کو بھی چاہیے بیوی کے سامنے پروکار رہے نبی علیہ اسلط اسلام کی عادت شریفہ تھی سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے سیدہ سیداش دیگر لانا فرماتی ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے تھے پروکار طریقے سے داخل ہوتے تھے اور مسکرا کر جو ہے داخل ہوتے تھے چہرے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے اہل خانہ کو سلام کرتے تھے اور ہر روایت میں آتا ہے ذمہ داری سے اس کی دلیل دے سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلاط والسلام گھر میں آ کے سب سے پہلے اپنا مسواک کیا کرتے تھے تو مسواک کرنے کا کیا مطلب اپنے منہ کو صاف کرتے تھے تاکہ اگر کچھ باہر کھایا پیا بھی ہے تو اس کی جو ہے منہ سے مہک چلی جائے کئی تو خام جیسے ہیں ان کے منہ سے مردوں جیسی بھو آ رہی ہوتی ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ کیوں ہمیں گھر کے اندر عزت نہیں ملتی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے شریعت نے ان کا خیال رکھا ہے نبی علیہ السلام السلام گھر تشریف لاتے تھے آتے ہی اپنے جو ہے بدو فرماتے تھے معلوم ہوا ہاتھوں کو صاف کیا چہرے کو اپنے دھو لیا منہ کو صاف کر لیا اب انسان اگر کسی کے پاس بیٹھے گا بھی صحیح تو ذرا چہرے کے اوپر بھی تازگی ہوگی اور منہ سے بھی بو نہیں آئے گی تو یہ طریقے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیے بیوی کے سامنے پروکار رہنے کی کوشش کیجیے آج تو گھروں کے اندر پروکار رہنے والا سلسلہ خامدوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کیا کرتے تھے اس لیے کہ جب ایک ناک صاف کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو عجیب سا لگ رہا ہے نفرت سی ہو رہی ہوتی ہے وہ بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے تھے تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی ملال نہ آئے تو وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا محبت اور پور رہتے تھے آج گھروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا چنانچہ اپنی بیوی کی برائیاں ہر وقت کرنے کی بجائے کبھی اس کی تعریف کی اور پھر اس کی برائیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کریں اور کہا کریں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا ایک دوسرے کی بات کاٹنا یہ تو جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے یہ تو بیوقوفوں کی نشانی ہوتی ہے اور عام طور پر آج یہی یہ ہوتا ہے خامد نے بات شروع کی بیوی نے بات کاٹ کے اپنی شروع کی خامد نے پھر اپنی دلیل دی چنانچے ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا اور یہی گھروں کی جو ہے وہ بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے جیسے کسی نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی شروع میں میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی جب میری شادی ہوئی شروع میں میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی پھر جب اولاد کافی ہو گئی وقت آیا کہ جب بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا اور پھر جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے تو بات ایسی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں اولادیں سن رہی ہوتی ہیں یا گریب کے پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلطی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تحمل المزاجی سے دوسرے کی بات ناپسندیدہ صحیح سن ضرور لیں پھر اس کے بعد اپنی بات آگے سے بتا دیں تو آپ کی پھر سن لیا جائے گا چنانچہ ایک بزرگ جو تھے ان کی انہوں نے کسی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی بہت تنگ تھے مجبور ہو کے انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا چنانچہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اس نے کہا جی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی فرمانے لگے ارے میاں جب وہ میری بیوی تھی میں نے اس وقت اس کی غیبت کبھی نہیں کی تھی اب تو وہ اجنبیہ بن گئی اب میں اس کی عبت کیسے کر سکتا ہوں تو سوچیے ہمارے مشاعر تو اپنی بیویوں کی حیبت سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے اور بیویاں اپنے خامدوں کی حبت سے بھی پرہیز کیا کرتی تھیں چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو خامد اپنی بیوی کی جو ہے اظہار آسانی پہ صبر کرے گا یا بیوی اپنے خامد کی ایزا پر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو صبر ایوب کی مانند سوا عطا فرمائیں گے لہذا یہ جو صبر کر جانا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے رب قریب جو ہے اپنی مہربانیاں فرما دیتی ہیں عام طور پر کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں کچھ باتیں چھپانا چاہتے ہیں جیسے عام مشہور ہے کہ خامد اپنی تنخواہ ٹھیک نہیں بتاتا اور بیوی اپنی عمر ٹھیک نہیں بتاتی بالکل اسی طرح کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب کہیں دال میں کالا ہوتا ہے دل کے اندر کوئی آپس میں جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے پھر دوسرے سے باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں بیوی خامد سے باتیں چھپانی شروع کرتی ہے خامد بیوی سے باتیں چھپانا شروع کرتا ہے یہ بنیاد بنتی ہے لڑائی اور جھگڑے کی کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہو کے رہنے کی زندگی گزاریں خامد بیوی کے ساتھ فیئر ہوگا بیوی خامد کے ساتھ فیئر ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو فیئر بنا دیں گے پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا اور اچھی زندگی گزر جائے گی بات بتانے سے گریز کرنے سے غلط فہمی بڑھ جاتی ہے اور بات کو چھپا کر آدمی کب تک چھپاتا ہے دوسرا ٹو میں لگا رہے تو بات کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے لہذا ایک دوسرے کے ساتھ دل کو صاف رکھنا چاہیے اور دلوں کو کھول دینا چاہیے ایسا نہ ہو آدھی بات بتائی آدھی رکھ لی وہ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی عورت نے آواز دھم سی سنی اس نے دور سے پوچھا کہ کیا ہوا خامی نے جواب دیا کرتا پاجامہ گر گیا ہے اس نے کہا کرتا پجامہ گرنے کی تو اتنی آواز نہیں ہوتی کہنے لگا ہاں میں بھی کُرتے پاجامے کے اندر تھا تو اس طرح آدھی بات بتانی اور جب دوسرے نے ٹو تو لگانی ہے ہے تب اگلی بات بتانی ہے تو پھر اس سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں پہلے ہی پوری بات بتا دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا سلسلہ رکھنا چاہیے جب انسان غیروں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اپنوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے بلکہ خامد کو یہ سوچے اس بیوی نے میری خاطر اپنی جوانی جو ہے قربان کر دی اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے گھر کو اس نے آباد کیا اب اس کو تو میں معافی کر دوں گا تو اس کی تو ہر غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے جب آپ اللہ کے لیے بیوی کو معاف کر دیں گے تو, تو پھر دیکھنا اس کی برکت ہوگی ہم نے تو سنا کہ ڈائن بھی ایک گھر کو معاف کر دیا کرتی ہے لیکن آج کے خامن اور کسی کو تو ہے کیا معاف کریں گے گھر میں بیوی کی بھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے لہذا گھروں کے اندر محبت کی فضا قائم رکھنا یہ دین اسلام کا تعلیم ہے اور ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے کیونکہ یہ عام طور پر زبان کی تیز ہوتی ہے مردوں کے ہاتھ کابو میں نہیں ہوتے عورتوں کی زبان کابو میں نہیں ہوتی اور یہی چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں چنانچہ عورتوں کی زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹی کر بیٹھتی ہیں حامد کو بڑا غصہ آتا ہے بات کا تنگڑ بن جاتا ہے وہ سبھی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ اس عورت کو ذرا کوئی سبق سکھایا جائے چنانچہ وہ عمر لانو کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں وہاں وہ ذرا طبیعت کے جلالی تھے کہ ان سے جا کر کرتا ہوں کوئی بات وہ میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے جب وہاں گئے کیا دیکھتے ہیں عدت عمر لانو کی اہلیہ ان سے پڑنے میں بات کر رہی ہے مگر بات کرتے ہوئے ذرا اس کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہے اور عمر رضیلانو ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے اس کی بات سن رہے ہیں جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو جس مقصد کے لیے آیا تھا یہاں تو پہلے ہی باتیں سنی جا رہی ہیں تو یہ مجھے امیر المومنین کیا بتائیں گے وہ واپس آنے لگے عمرانو نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی جاؤں عمر نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر جنسی ضرورت پورا کرتی ہے میرے لیے سکون کا باعث ہے یہ میری بیوی بھی ہے اور میرے لیے بورچن بھی ہے گھر میں سارا دن میرے کھانے دانے پکانے میں لگی ہوتی ہے میرے لیے دھوبن بھی ہے میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے جب یہ گھر کی پنگن بھی بن جاتی ہے بورچن بھی بن جاتی ہے دھوبن بھی بن جاتی اتنی قربانیاں میرے لیے کر رہی ہے کیا میں اس کی بات کو تحم المزاجی سے, سے گرا کھول دی میں بھی, گا. میں بھی جاؤں گا جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحم المزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا چناتی ہمیں چاہیے کہ گھر کے روز روز کے جھگڑوں سے بچے ایک بات ذرا اور توجہ سے سنیے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ دس حماقتیں ہیں بندے کو ان حماتوں سے بچ جانا چاہیے دس باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں ان بے سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے توجہ فرمائیے کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے نمبر دو ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے فرماتے تھے یہ وقوفوں کی نشانی ہے تیسری بات ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات میرے اوبجیکٹو پورے ہو جائیں گے تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے نمبر چار فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نا فرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے چھوٹے میری فرما برداری کریں گے فرماتے تھے یہ بیوقوفوں کی علامت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی چھوٹے ہماری کیسے کریں گے پھر پانچویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے یہ بد یہ بے بیوقوفوں کی علامت ہے شوگر کے مریض ہیں میٹھا کھانے سے بچتے نہیں پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہے وہ تو ہوں گی صحیح بچنا پڑے گا اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے فرماتے تھے یہ بیوقوفی کی علامت ہے چھٹی بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے اگر خامند کی ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے ساتویں بات تھے کہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد بندہ نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور آٹھویں بات کہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا آگے بتان نہ بتانے کی امید رکھنا یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو نہیں بتانا چاہتی وہ اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا آگے نہ بتانا وہ کہتی ہے بہت اچھا پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا آگے نہ بتانا آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئی دل میں بات رکھ نہیں سکتی ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی لہذا اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے راز راز ہوتا ہے المجالس مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہوں باہر کی بات کبھی سوچیں بھی نہیں لہذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ یہ آگے راز نہیں بتائے گا فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے اور نویں بات فرمایا کرتے تھے کہ دو چار دفعہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید کر لینا یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں دل کہتا ہے اچھا یہ گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا تو جب یہ دل میں امید آ کہ دو چار دفعہ گناہ کر کے پھر چھوڑ دیں گے یہ بے وقفی کی علامت ہے گناہ جب کر لیا عادت بڑھ جاتی ہے پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے دو چار دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ نو باتیں بے وقوفی کی علامت ہے آپ سوچ سکتی ہیں کہ دسویں بات جس کو ہمارے بزرگوں نے بے وقوفی کی علامت کہا وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے ذرا اپنے ذہن میں سوچئے تو صحیح مگر بتا دیتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خام بیوی سے روزہ انا جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے لہذا دسویں بات کے لیے نو باتیں آپ کو بتانی پڑ گئی اللہ کرے کہ دسویں بات خانے میں بیٹھ جائے لہذا جو خامن روز گھر کے اندر بیوی سے لڑتا ہے ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے پھر وہ امید رکھے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی ہوگی یہ بے وقوفوں کی علامت ہے کبھی ایسا نہیں ہو یاد رکھیں بیوی کوئی پکڑی نہیں ہوتی کہ جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال لی وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو خود جا کر مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کے بٹھایا ہوتا ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں لہذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا اسی طرح جب نکاح میں قبیلتوں کا لفظ کہا تو بیوی کی سب ذمہ داریاں خامد کے سر پہ آ پڑی ان کو نبھانا چاہیے مرد بن کر نبھانا چاہیے اب ذرا اس پورے مضمون کو یہ آجز ذرا جو ہے سمیٹتا ہے تاکہ آپ اس بات کی جو ہے پوری جو ہے وہ جو, جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو سمجھ سکیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے خامد گھر کے اندر پیار محبت کی زندگی گزارے تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں ہوں بچوں کی ترقی تربیت اچھی ہو میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے چھوٹا سا گلشن بن جائے پھول ہی پھولوں جب میاں بیوی پر سکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے اور اگر آپس میں جھگڑوں سے ہی پھرست نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا اس لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میرے دل میں بچوں کی تربیت کے پانچ مختلف پلاننگ تھی اور اب میری شادی ہو گئی میرے پانچ بچے ہیں اور بچوں کی تربیت کی ایک پلاننگ بھی دماغ میں نہیں ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا لہذا گھر میں محبت و پیار کی زندگی گزاری تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کو نئی نسل دین وقت جلنے والی بن جائے ایک بات ذرا توجہ بنوائے اور اس کو جو ہے خامد نظرات ذرا توجہ سے سنیں کہ جبکہ کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا کریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے ہم نے دیکھا سفارش ماں کر دے بچہ مان لیتا ہے بہن کر دے مان لیتا ہے اب سوچئے اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے بیٹا بات مان لو کہ وہ مان لیتا ہے اچھا ذرا اور سوچئے اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو بندہ یقیناً بات کو مان لے گا انہوں نے سفارش کر دی اب ذرا اور سنیے اگر کسی کو موقع ملے بال پر خواب میں نبی علیہ السلام کسی کی سفارش کر دیں تو یقیناً وہ اس کا خیال کرے گا میرے آقا نے فرمایا میں اس پر عمل کر لوں ارے نہیں اس سے بڑی بات کرنی ہے اور آپ کو آج ایک بات سمجھانی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سفارش کی کن کی کی عورتوں کی کی اس لیے کہ یہ کمزور ہوتی ہیں خام کے مقابلے میں پروردگار نے کمزور کی سائیڈ لی کمزور کا خیال رکھا وہ کمزوروں کا پروردگار اتنا خیال کرنے والا ہے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا اے دو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ان دو لفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو خام تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار لہذا مفسرین نے لکھا جو دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے فرمائیں گے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی تو نے اس کا لحاظ رکھا چل میں تیرا حساب نہیں لیتا آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں اور جو بندہ اللہ تعالی کی سفارش کا دنیا میں خیال نہیں رکھے گا پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی اب ذرا میں تیرا حساب خطاب ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں پکڑے کھڑا ہوگا زنجیریں بندی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بات کا حساب دینا پڑ جائے گا سوچیے تو صحیح پھر انسان کا کیا بنے گا لہذا دل چاہتا ہے بیڈ روم کے اندر یا انسان گھر میں جہاں داخل ہوتا ہے سامنے پرانے مجید کے ان دو لفظوں کو موٹا کر کے لکھوا دینا چاہیے اور فریم سجا دینا چاہیے وہ آشرو ہن یہ معاشرت سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو اچھی معاشرت کہتے ہیں درگذر در کے ساتھ معاملہ کرنا محبت و پیار کے ساتھ کسی کو اپنے پاس رکھنا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی بیویوں کی جانبداری فرماتے ہوئے اے خام دو وہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ of اچھا برتاؤ کرو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ کل و محبت کی زندگی گزارنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی سفارش اپنی جگہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے سفارش فرمائی وسیعت فرمائی سنا ہے وسیعت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے وسیعت فرمائی سیداش سی کر لانا فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلاط اسلام کی آواز کم ہو گئی تھی میں اپنے کام آپ کے منہ مبارک کے قریب کر کے ہوئی تو میں نے سنا نبی علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے اپنی امت کو آخری وسیعت کر رہے تھے فرمایا التوحید التوحید توحید پہ جمے رہنا اور دوسری بات فرمائی وما ملک ایمان کم اپنی بیوی اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یعنی جیسے انسان تقریر کرنے کے بعد اپنا آخری مدعا بتا دیتا ہے نچوڑ بتا دیتا ہے گویا نبی علیہ السلام اسلام نے ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اپنے آخری لمحے میں اپنی امت کو پہنچا دیا اور وہ نچوڑ کیا تھا کہ توحید پہ پکے رہنا اور دوسری بات فرمائی بیوی اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ نبی علیہ السلام کی وسیعت ہے لہذا خامدوں کو چاہیے ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی مع اور نبی علیہ السلام نے وسیعت فرمائی لہذا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی وسیعت پر بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی سفارش پر بھی عمل کریں اور گھروں کے اندر ہم نیکی کی زندگی گزاریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی برکتیں ہوں گی ہمارے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے پر لگے ایک مرتبہ بڑھاپے کی آخری یعنی وفات سے ایک سال پہلے کی بات ہے فرمانے لگے میں وضو کر رہا تھا بیوی مجھے پانی ڈال رہی تھی وضو کرنے میں میری مدد کر رہی تھی ایک مرتبہ پانی ڈالنے میں ذرا سا کوئی ہوئی کہ وہ توجہ کہیں اور تھی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا وہ خاموشی ہو گئی صبر کر لیا آگے سے ایک لفظ نہیں بولا میں وضو کر کے جب مسجد میں نماز کے لیے چلا راستے میں یہ آیت میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تو سفارش کرتے ہیں وہ شروح بل معروف اور میرا یہ حال ہے کہ بیوی نے پانی ڈالنے میں ہے. آگے سے ایک لفظ نہیں بولی مگر میں نے تو جھڑکی پلا کے دل توڑا اگر میں نے بیوی کا دل توڑا رب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو رب میری نمازیں کیسے قبول کرے گا میں کیسے امامت کے مسلے پہ کھڑا ہوں گا فرماتے ہیں جماعت ہونے میں وقت قریب تھا میں نے کہا میں آ کے نماز پڑھاتا ہوں انتظار کرو پھر واپس گھر گیا جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی معمولی بات پہ میں نے ڈانٹ پلا دی بیوی تو پہلے ہی معاف کر چکی تھی اس نے مسکرا کے کہا میں تو اس بات کو بھولی گئی تھی میں نے معاف کر دیا فرماتی فرماتے اس کے بعد میں مسجد میں آیا تب امامت کے مسلے پہ قدم رکھا اب میری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی سوچئے ہمارے مشاہد تو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی پیار والی محبت والی درگر والی زندگی گزارتے تھے آج ہم حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں دیندار بھی کہلاتے ہیں مگر گھروں کے اندر کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ گھر کو لوگوں کے لیے جہنم کی طرح بنا رکھا ہے پتا نہیں قیامت کے دن ہماری بخشش کیسے ہوگی پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرمائے جو غلطیاں کر چکے اللہ معاف فرما دے اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اگر آج تک ہم نے زیادہ جو ہے غلطیاں کی ہیں اور اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے اب اس کی مقافت یہ ہے اب اس کو پہلے سے زیادہ پیار دیں جتنا حق ہے اس سے بھی زیادہ پیار دیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں دعائیں دے دیکھیے ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ جب بیوی کو گھر کے اندر شریعت کی زندگی ملتی ہے وہ اپنے خامد کی اتنی موتقد بن جاتی ہے کہ جس کو کافر لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ تو بیوی اپنے خامند کی پوجا کرتی ہے یہ لفظ میں لینا نہیں چاہتا تھا مگر سمجھایا کہ کافر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو بیوی کو جب گھر میں محبت ملتی ہے پیار ملتی ہے وہ تو پھر خامند کو اس طرح عزتیں دیتی ہے لہذا توجہ فرمائیں دین دار لوگ موتقی حضرات جو بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلے ایمان کون لائی وہ آپ کی بیوی صاحبہ تھی جو آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر تھی آپ کی گھر کی زندگی سے اتنی مطمئن تھی آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا سب سے پہلے اس کو تسلیم بیوی نے کیا اب آپ سوچئے اگر آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو گھر میں آپ کی بیوی بھی آپ کی شاگردہ بن کے رہے گی مریدا بن کے رہے گی اگر مریدا بن کے نہیں رہ رہی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سنت والی زندگی میں کوئی کمی ہے کبھی تو بیوی کے دل میں عقیدت نہیں, محبت نہیں. لہذا ہمیں چاہیے ہم زندگی کو سنت کے مطابق بنائے ہماری زندگی سنت کے مطابق بن جائے گی ہماری بیوی بیوی بھی ہوگی مریدا بھی بن جائے گی اتنی والا محبت ہوگی عقیدت ہوگی اللہ تعالی ہر خامد کو سنت بری زندگی عطا فرما دے تاکہ گھر میں بیوی بھی ہو مریدہ بھی ہو پھر یہ بات نور نور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی میں پرسکون بنا دے ایک بات اور دین میں رکھیے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ خاوین اپنے اخراجات میں جو مرضی معاملہ کرے مگر بیوی کے لیے ذاتی خرچہ کچھ متعین کر دینا چاہیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ کرے مثلا ایک بندہ سو ڈالر دے سکتا دوسرا پانچ سو دے سکتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے لیکن جب طے کر لیا کہ یہ بیوی کا جیب خرچ ہے تو یہ بیوی کو دے کے بھول جانا چاہیے وہ کہا نے لکھا کہ یہ خرچ دے کر ہر مہینے بیوی کو جو ہے وہ بھول جائے بندہ بیوی چاہے اپنی چیزیں بنائے اپنے بچوں پہ صرف کرے اپنے خامد کو تحفے دے اپنے ماں باپ کو تحفے دے کسی غریب کی مدد کرے آخرت کے لیے مسجد بنائے مدرسے میں خرچ کرے خامد پوچھے نہیں تاکہ بیوی کو اختیار ہو وہ اپنا کوئی عمل ایسا کر سکے لہذا چاہیے کہ ایسی جو ہے سنت پر بھی عمل کر لیا جائے ربے کری ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے اور ہمیں آئندہ نے کی زندگی نصیب فرما دے وہ آخر ان انمد اللہ رب العالمین